الحمدللہ نحمد الحمد, الحمد ونستغفر ما ورث من الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين ولعامته او قال علی سلاۃ والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام آج کی مجلس آپ کے اساتذہ اور مربیوں کی دعوت پر اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ ایک عرصہ ہوا آپ یہاں سے ان سے فیل اٹھا کر کے گئے ہیں اب آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں یہ حضرات حضرات اساتذہ اور آپ کے مربی حضرات معتم صاحب وغیرہ اسی نسبت پر کریں کہ آپ دین کی خدمت کو کے لیے کون سا انداز اختیار کریں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو علم کے ساتھ نسبت عطا فرمائی یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے اور اسی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دوسرے بندوں کے مقابلے میں ایک خاص مقام اور اعزاز عطا فرمایا اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے متعلق ایک عجیب جملہ استعمال فرمایا ہے پھر ہم نے کتاب کے علوم کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کا ہم نے انتخاب کیا جن کو چنا کو اپٹ کیا برگزیدہ بنایا لکھا ہے علماء نے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ علم دین کی خدمت کے اندر مشغول ہو وہ اللہ کے برگزیدہ اولیاء میں سے اس اللہ نے استصفا ہمیں عبادنا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قران پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استصفا کو خاص طور پر حضرات انبیاء اور ملائکہ کے لیے استعمال فرمایا ہے ان اللہ استصفا ادم ونوحم وَعَلَى عِبْرَاهِيمَ وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالْمِينَ اللہ يَسْتَفِي من الملائکتِ رُسُلًا وَمِن الْنَاسِ <تصفح> گویا اللہ اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے جن حضرات کا انتخاب کرتے ہیں جن کو رسول الانبیاء کہا جاتا ہے وہ بھی چنے ہوئے ہیں اور فرشتوں میں سے جن کو اپنا پیغام نبیوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرماتے او بی سی اس میں آتے ہیں حضرت متیثیٰ فرماتے ہیں اتنا اونچا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے استعمال فرمایا اگرچہ حضرات امبیا اور حضرات ملائکہ کے استعفیٰ اور ہمارے استعفیٰ میں درجے کے اعتبار سے فرق ہے کلی مشق ہے افراد میں کسی میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کسی میں کم پائی جاتی ہے بہرحال ایک بہت اونچا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور اسی کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان ورسط الانبیاء و ان الانبیاء لم دینارن ولا رس المبیاء دینار فمن اخد و جس کو اللہ نے لیے اللہ تعالی نے اس کو ومن جس کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ فرماتے فرماتے ہیں ہیں دین کا اور سمجھ عطا فرماتے ہیں حضرت مفتی شفی صاحب نے اس موقع پر حضرت ابو مسا رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تمام انسانوں کو ایک جگہ پر جمع فرمائیں گے اور حضرات علماء کو مخصوص اور ممتاز مقام کے اوپر جمع کر کے فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے رکھا تھا کہ میں جانتا تھا کہ تم اس امانت کے حق کو ادا کرو گی اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں جاؤ بخشے بخشائے درمختار کے مقدمے میں ہے کہ امام محمد ابن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ امام ابونیفا کے جو شاگرد ہیں اور فقہ حنفی کے متوی ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ اللہ تبارک نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا محمد اگر تجھے عذاب دینا مقصود ہوتا تو تیرے سینے میں اپنے دین کا علم منع رکھتا یہ ایک بہت بڑی امانت ہے جو اللہ تبارک نے ہمیں عطا فرمائی اب اس امانت کی نسبت سے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہماری یہ زندگی و شرط کی زندگی نہیں ہے انبیاء کی وراثت کا جب مقام اللہ تعالیٰ نے دیا تو حضرات کا مطالعہ کر لیجیے اشاد اشاد لوگوں میں سب سے سخت آزمائش حضرات امبیا علیم السلطم کی ہوتی ہے پھر جو جتنا زیادہ ان کے مشابے ہو ان کے طریق کے اوپر ہو ان کے انداز پر چلتا ہو اسی انداز سے اس کے اوپر حالات آتے ہیں سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہم اور آپ جانتے ہیں غیروں کی بات تو چھوڑیے جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے اپنی زبان سے ایسوں کی طرف سے بھی بات کیا بخاری شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی ایک موقع پر جو ہے آپ نے کچھ مال تقسیم کیا مڑا ہوا اور جو ہے اس کی لونگی اونچی تھی وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اتقل لا اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے فرمایا بھائی میں اللہ سے نہیں لڑوں گا تو کون لڑے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ سلاسم کو بھی ایسا کہنے والے تھے آپ نے ان کی اس بات سے برا نہیں مانا آپ نے جواب دیا اور ہمارے اکابر نے جیسے علم کی راہ میں اور خدمت دین کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کی لوگوں کی وہ خود حضور صلی کو باری تعلی کیا فرماتے ہیں وَلَقَدْ بِمَا يَكُولون يَكُولون يَكُولون فَصَبِّح ہم جانتے ہیں معلوم ہوا کہ کیسے تانے دیتے ہوں گے کیسی باتیں کرتے ہیں لیکن نبی کریم وسلم کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں سب کچھ علم ہے اور علاج کیا بتلایا بھی ہم کا کیا ہم ہے تو میں یہ ارد کر رہا تھا امام ابو علیہ کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں ایک آدمی نے آپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے آپ کو تماچا مار دیا تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو میں اگر چاہتا تو تماشا مار کر سے اپنا بدلہ لے سکتا تھا لیکن میں نہیں ماروں گا میں اگر چاہتا تو حاکم وقت سے تیری شکایت کر کے اس کے ذریعے سے تجھے سزا دلوا سکتا تھا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں اگر چاہتا تو رات کو اللہ کے حضور تیری اس گستاخی کی فریاد کر کے اللہ کو جو ہے کہتا کہ وہ تجھے عذاب بھیجے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا اور کل کو قیامت میں, میدان ہے. میں تیرا دامن بھی اس پر پکڑ سکتا تھا. لیکن میں ایسا بھی نہیں کروں گا بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا تو. ہمیں تو اخلاق کو برتنا ہے اور اس اتنا بڑا دل رکھ کر کے دین کی خدمت کرنی ہمارا کیسی کیسی برداشت نہیں خالی ہی ہیں یہ راستہ ہی وہ ہے اس لیے یہ سمجھ کر کے آگے بڑھنا ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جس دین سے اپنا نام مدرسے کیے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ میں دین کی راہ میں مشقتیں اٹھاؤں گا اللہ سے عہدہ ہوا ہے ہمارا ہمیں ضرورت ہے کہ اب اس راستے کے اندر ان چیزوں کو ن... اللہ وسلم کی ذمہ داریوں کو مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے سب سے موقع تو وہ ہے حضرت والی و کی وہ دعا جو علیہم سے جو ان کے سامنے تیری آیت کی تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں تلاوت آیات یعنی قرآن کے الفاظ کی تعلیم حضرت محمد نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد باثت میں سے ایک مقصد اور اولین مقصد اور نبی کریم صلاح نے اس کا بہت اہتمام کیا ہمارے مدارس میں درجات ناظرہ درجات حفظ اور تجویز و کے جو درجات ہیں یہ تین شعبے جو ہیں وہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد مقاصد اولین مقصد کے ترجمانی کر رہے ہیں اسی لیے اس لیے ہم فراغت کے بعد ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم عام ہو ہر ہر مسلمان بچہ قرآن پڑھنا سیکھا ہے جو, جو مکاتب قائم کیے جاتے ہیں مکتب کی تعلیم تو سب سے کم درجے کا عالم جس کی کوئی بڑی استعداد نہیں ہے وہ مکتب کو پڑھاتا ہے ہے ہے اور یہ کام کام انجام دیتا ہے بہت اونچا کام ہے قرآن کے الفاظ کی تعلیم بہت اونچا کام ہے بخاری شریف کے اندر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت نبی کریم صلی سلاسم کا ارشاد خیرکم من تعلم قرآن و اللہ بڑا ہوگا اس روایت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر نکل کرنے والے ابو عبد الرحمان اکرم سلاسن تک ان کے واسطے سے پہنچتی ہے سب قرآن کی سنتوں کو دیکھ لو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم سلاح کا یہی ارشاد ہے اس لئے مجھ کو یہاں پر بٹھایا ان کا کام ہی تھا. کیا؟ بچوں کو قرآن, لوگوں کو قرآن, قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے سے نوازا تھا لیکن وہ بخاری شریف اس وقت وجود میں بھی نہیں آئی تھی لیکن مطلب ایک وہ دوسری چیزوں میں نہیں مشہور नहीं ہم تو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اگر بخاری شریف پڑھانے کو مل جائے تو گیا بس یہی ایک دین کی خدمت ہے بھائی قرآن قیامت کے روز کسی یہ نہیں پوچھیں گے تم نے بخاری پڑھائی یا نورانی قاعدہ پڑھایا اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا ہوگا تو اللہ کے یہاں اگر یہ بخاری جو ہے حب جاہ کی نسبت سے پڑھائی ہوگی تو یہی جان میں لے جائے گی اللہ میری اور آپ کی حفاظت کر تو یہ آج کل تو کیا ہو گیا فراغت کے بعد تھوڑی بہت استعداد اگر ہوتی ہے ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی کام کبھی کہیں کسی بھائی کوئی مدرسہ والے آپ کو اور آپ کو لگے پڑھا ہوگا صحابہ سے نبی کریم کی ایک ہزار سے زیادہ منکول ہیں ان میں ان کو کہتے ہیں تو وہاں ہے ایک حضرت عما نے اپنے علی اور اپنے سید خدری کے پاس جا کر کے پڑھو آج ہمیں हम अपना शागृदों को किसी दूसरे आलिम के पास भेजेंगे सब, सब इस इल्म की वजह से और इन चीज चीजों आज तो सबसे बड़ी असमियत जो दुनिया में वजूद में आई है इसी की वजह से फलाने मदरसे का फारी फलाने मदरसे का फारि فلانے شیخ کا مرید فلانے شیخ کا مراد بس جو دین کے شعبے تھے کو اسی، کی ڈائی اور یہ، یہ، یہ محرومی کی علامت محرومی کی علامت ہے تو حضرت عبداللہ عباس کے پاس وہ گئے باغ میں وہ باغ میں اپنے درختوں کو پانی پلا رہے تھے ان کو پوچھا کیسے ہے حضرات کی کی اس اس صحابہ اپنی کھیتیاڑی کرتے تھے اور علم کی اشاعت بھی کرتے تھے ان کو کہ یہ نہیں تھا کہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے اس کام کے لیے یہ کیا جائے گیا ہو کہ بھئی تم اس کا یہ کام کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بسرا کے گورنر تھے اور گورنر ہونے کے باوجود روزانہ ان کا درس حدیث کا ہلکا لگتا تھا وہ وفد عبد القیسو علی حدیث جو بخاری شریف میں آپ ابو جمرہ کی صنعت سے پڑھتے ہیں اور ابو جمرہ کے مطابق ابو جمرہ خود فرماتے ہیں کہ میں میرے لیے ابن عباس مجھے اپنی بیٹھک پر इसी चौकी के ऊपर बिठाते थे क्योंकि वो फारसी भी जानते थे बसरा इलाका इराक का इलाका था वहाँ पहले फारसी जबान ही चलती थी तो इन अब्बास फारसी नहीं जानते थे बाबू जो दोनों जबान जानते थे तो मैं ऐसा करना चाहता हूं, कि वो गवर्नर है और पर यह काम कर रहे तो आज क्या हो गया कि किसी के पास अगर अपनी तिजारत है तो मौलवी बनने के बाद वो तो तीजा वो तो फिर किताब पढ़ा किताब को छुएगा भी नहीं قرآن آپ نے کتاب و للم میں بخاری ہوگا کہ حضرت ابوی اللہ تعالیٰ جو روایت بیان کرتے تھے اس پر کسی نے اشکال کیا کہ ابو اتنی ساری روایت کی تو حضرت ابو ہرارا نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہرارا بہت زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں اس کا معاملہ تو کل قیامت میں فیصل ہوگا قرآن کی یہ دعایتیں اگر نہ ہوتی تو میں یہ روایت بیان نہ کرتا حضرت عثمان رضی دی اللہ تعالیٰ کی روایت بخاری شریف میں کتاب الوضو میں باب الضو سلاسن سلاسن میں امام بخاری نے ذکر کیے ہیں حضو کو حضرت عثمان نے پانی منگوایا اور اس میں بھی حضرت عثمان کے الفاظ اس میں چونکہ یہ ہے کہ جو اس طرح نہ بشارت ہے اندیشہ ہے کہ اس کو سن کر کوئی آدمی کسی للط فہمی کا شکار نہ ہو جائے تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم اگر القرآن کی آیتیں نہ ہوتی میں یہ روایت لوگوں کے سبھی جانتے ہیں انتقال کے وقت جو ہے انہوں نے سب لوگوں کو بلایا کمرے کے اندر اور کیا کہا میں نے مبارک سے جتنا بھی سنا تھا وہ سب آپ کو وہ سارے مسائل میں نے لوگوں تک پہنچا دی ایک بھی نہیں ملے گا لیکن حضرت صحابہ کی یہ شانتی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کسی نے کہا کہ آپ کو تو حضرت عثمان نے روکا ہے منع کیا ہے مسئلہ بتانے سے کیا کہتے ہیں اگر تیز تلوار میری گدی کے اوپر رکھ دی جائے اور مجھے اس بات کا یقین ہو کہ اس تلوار کو تم میری گدی پر چلا ارشادات کو دین کی باتوں کو پہنچانے کا تو وہ جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے یہ چیزیں اس کی طرف توجہ کی جائے ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا اور وہ دین کو پہنچانا حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمتہ اللہ کے حالات کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ دلنی کی مسجد کے اندر بیان بیان مسجد کھچا ہوئی ہے بیان ہوئے اور اٹھ کر کے جا رہے تھے سیڑھیوں پر سے ایک آدمی آیا اس نے کہا میں تو آپ کا بیان سننے کے لیے آیا تھا لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بیان تو ختم ہو چکا کہ اس کا ہاتھ پکڑا چلو مسجد میں لے گئے پورا وہ بیان جو پورے مجمع کے سامنے کیا تھا اس کے سامنے آپ نے دہرایا کسی نے کہا آپ نے ایک ایک کے لیے ایسا کیا کہ وہ بھی ایک کے لیے کیا تھا یہ بھی ایک کے لیے کیا وہ بیان بھی ایک کے لیے ہی کیا تھا اللہ کے لیے اور یہ بھی اسی ایک کے لیے کیا ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اسی جذبے کے ساتھ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں اور اس کے لیے مشقتیں اٹھانی ہیں ہمارے بہرحال میں جیل کی کی سے جب رہا ہو کر کے آئے اور ڈالوم میں آپ کی پہلی بجلس تھی آپ کے تمام شاگرد جو ہے وہ ہندوستان کے کونے کونے سے آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے آپ نے فرمایا بھائی جہل کی تنہائیوں میں ہم نے دو باتیں سیکھی ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے لفظن اور لفظ میں اس لیے بھی نقل کر رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے یہ علم ہے اپنے اپنی جگہ پر جہاں یہ مکتب کے اندر بچوں کو یا بڑوں کے لیے بھی جو قرآن کے الفاظ کا پڑھانے کا سلسلہ ہے ساتھ ہی ساتھ درس سے قرآن کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے درسے میں ایک مرتبہ اس کے بڑے وہ لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی بات میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جب آپ کسی کو بتائیں گے اور اس کی سمجھ میں آئے گی تو وہ آپ کو اپنا بہت بڑا محسن سمجھے گا اور آپ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرے گا اسی لیے مدرسے میں اور اگر اس میں کمی ہو چاہے طلبہ کو روزانہ چائے پلا ہو چاہے روزانہ تعاون کی دعوت کرے تو ابھی ان کے دلوں میں وہ وقت نہیں ہوگی جو اس کی ہے وہ تو पिटाई करेगा तो भी उसकी को क्या कर लेंगे बर्दाश्त कर करते कि वो कितने पानी में जय ने कहा कि हमें इस इल्म की इशात के लिए अपने आप को बहुत तो कुरान के अल्पा कुरान के माना के लिए آپ جتنے بھی آئے ہیں اپنے اپنی جگہ پر اپنی اپنی قرآن کا سلسلہ حدیث کا سلسلہ یہ بھی ضرور قائم کریں لیکن ایک بات یاد رکھنا قرآن اور حدیث کے سلسلے میں بھی وہ لمبی چوڑی تقریر اور لنترانیاں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے مختصر انداز جچی تلی بات آج تک دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں भले उनको इमे दिन ना आता हो लेकिन वो, हैं सब लिखे। वो से हम तो बोलता है सब पढ़े बोलते हैं तस्लीम नहीं करती गौतम से पूछा वो गो जो इलम की बात करेंगे तो वो हमको जाहिर कहते हैं और हम जब इलम की बात करते हैं तो हम उनको نہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو بھی پڑھا ہوتی ہو اس اس نبی طالی بات سمجھداری کی بات کہیں گے چاہے دس منٹ ہو جمعہ کے بیان میں بھی لمبا چوڑا بیان ہونا نہیں چاہیے یہ بات یاد رکھیے ہمارے ہاں عدت مانا شوکت ساتھ تھے جامع مسجد بمبئی کے امام بمبئی اتنا مصروف شہر اور مصروف شہر کسی کو فرصت نہیں تجارت ہندوستان کی تجارتی جو ہے راجدھانی کہلاتی ہے ادار وسلطنت تجارت کے اعتبار سے مگر وہاں جمعہ کے خطبے کے بعد نماز کے بعد سنتوں کے بعد وہ جو خطبہ عطیہ ہوتا تھا وہ مستقل اپنا خطبہ تیار کرتے اور جو خطبے میں جو احادیث ہوتی تھی اور اس کا خلاصہ دس منٹ میں بیاں دس منٹ سے ایک منٹ بھی زیادہ نہیں طرح بیان اور دس منٹ سے جا ہم تو اب وہ بات ہماری جتنی افریقہ میں جماعتہ جانے ویزا وغیرہ کام وہی کرتے تھے ہمارے مدرسے سے بھی بڑا تعلق تو وہ گئے اتفاق سے وہاں جمعہ میں پہنچ گئے صاحب کا بیان ختم ہونے کا نام نہیں رہنا ہے تو وہ ہم نے جو شکلیں اختیار کی یہ لطیفے اس لیے بیان کرتا ہوں لطیفوں میں حقائق کرنا ہے لوگ ہمارے سنت صحیح جہاں میں کہتی ہے تجھے خلط خدا راہ کیا ہمارے ان, دینی اور ان کے اوپر لوگوں کا تبصرہ کیا اسے بھی رکھو. تاکہ اپنی آپ اپنے موبائل کو تو روزانہ اپڈیٹ کرتے ہو اپنے آپ کو بھی اپ ڈیٹ کرو نا؟ ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے مندر جو بھی کمیاں ہیں ان کو دور کرو خوبیاں لاؤ اس کی ضرورت ہے تو تلاوت آیا اس کے بعد بھائی والی محمود ولی کتاب اور سنت کی تعلیم امام شاقی رحمت اللہ نے حکمت کی تشریح سنت سے کی تو یہ, یہ بھی ہونا چاہیے یہ خالی مدرسوں میں کتاب پڑھائیں وہی ہو یہ نہیں ابھی جو مولانا نے کہا آپ کے بیانات کے اندر ہمارے بیانات کے اندر جو ہے حلال و حرام کے مسائل لوگوں میں جو کمزوریاں ہیں جو رسم و رواج ہے اس کے اوپر تمبیری ہونی چاہیے بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عورت کی اس طرح کی چوٹی کھل کر کے نیچے گر گئی ہوگی تو حضرت کے شروعی نے اٹھا کر کے حضرت کے ہاتھ میں نہیں آپ مدینہ منورہ مسجد نبی میں ایسی حالت میں تشریف لائے خطبہ دیا ان کے ہاتھ میں یہ چوٹی تھی اور پہلا تھا یہ ہیں یہ تو یہ ایسی چیز ہے جب ہمارے علم میں آئے کہ ہمارے یہاں کیا کیا کمزوریاں ہیں اس پر ہمیں کیا کرنی چاہیے تب بھی مگر کیوں نہیں کرتے وجہ یہ ہے کہ ہم ان کمزوریوں میں خود ہی کیا ہوتے ہیں, ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں وہ کمزوریاں سنا ہے آپ فلا فلا عورت کے اوپر کیا کرتے ہیں لعنت کرتے ہیں جو ہے. تو حضرت تذکرہ نہیں تو حضرت ہے اگر دھیان سے بڑا ہوتا تو تجھے ملتا پھر क्या? قرآن تمہارے گھر والے بھی تو ایسا کرتے ہیں تو حضرت مسور نے کیا کہا جا جا کر دیکھ کر کیا ان کی بیوی بی کا واپس ہے نہیں رہ سکتی تھی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شہید رحمتہ اللہ علی نے نکاح ثانی کے سلسلے میں جب لوگوں کو یہ کہا اس وقت ایک مستقل مہم چلائی چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اس کی وجہ سے صحبت کی وجہ سے کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا ہو تو اس کا نکاح شروع کیا کہ آپ کی باوچ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا باوج بیوہ تھی تو حضرت نے باقاعدہ اپنا امامہ باوچ کے قدموں میں رکھ دیا کہ اگر تم جو ہے میری بات مانو تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم زندہ ہو جائے گا اور پھر جو ہے درخواست کی پہلے خود نکاح کیا پھر لوگوں کو اس کی طرح متوجہ کیا حضرت رحمت اللہ علی کے حالات میں لکھا ہے کہ نکاح بیوا گاہ پر ایک مرتبہ تقریب فرما رہے تھے درمیان میں ایک آدمی اٹھا حضرت سمجھ گئے حضرت کی بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا وہ بیو کی حضرت سمجھ گئے بولنے نہیں دیا حضرت نصیحت نکاح کر لیجیے بہن نے قبول کر لیا نکاح اس کے بعد آئے پھر اس کا کیا ہو؟ اس نے یہی بات کہی کہ ان کے نکاح ہو گئے تو میں ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری اب تو ہمارے سماج کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کے ہم ہی پہلے نمبر پر کیا ہوتے ہیں شکار ہوتے ہیں پھر ہم دوسروں, دوسروں کو کیسے کہیں گے اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تو نبی کریم سلاسوں کے طریقوں کو اپنانا ہے ہر چیز میں ایک ایک کتنی محتاط ہمارے بزرگوں کے زندگوں میں احتیاط کا کیا عالم تھا حضرت میاں جی نور محمد صاحب جن جانوی رحمۃ اللہ عالم. جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علی کے شیخ ہیں وہ ایک مرتبہ ہم بھی کو بڑے شوق سے سن سن. جو جائز سیما کہا ہے لوگوں نے جس کے اندر یہ کہا ہے کہ کوئی بجانے کا کوئی اعلیٰ استعمال اسی پر اختلاف تھا لوگوں بجانے کا اعلیٰ گانے بجانے کا اعلیٰ استعمال کیا گیا ہے تو تو اس سیما کے منا اور حرام ہونے میں کوئی علما میں کوئی اختلاف نہیں تھا تو بہرانا ہمارے بھے قریب تھے بزرگوں میں تو وہ اس پر بڑی تاکید کرتے تھے یہ اختلاف تو اسی پر تھا ہم تو بس اپنی مجلسوں میں باقاعدہ اور اب تو نعت کی باقاعدہ مدلسیں ناراض نہ ہوں اس کی اس کے مستقل ہونے لگا تو ایک آدمی بہت اس میں آواز میں پڑھتا تھا حضرت کیا حضرت نے فوراً روک دیا کیا جاؤ کیا, کیا فرماتے معلوم ہے لوگ کبھی کبھی مجھے نماز کے لیے مسلح پر کھڑا کر دیتے ہیں اور سما بلا مضامین میں بھی علماء کا اختلاف ہے نہیں پڑھنے دیا حالانکہ بڑا اونچا مقام تھا ہمارے حضرت کی زبان سے میں نے سنا کہ جن بچوں کو وہ قرآن پڑھاتے تھے نا بچپن ہی سے ان کو صاحب رشوت بناتے تھے تو بہرحال یہ قرآن کی تاریخی اسلاحی سلسلہ اور پھر حسن کا اور ایک اور دو کام اس میں بتائے گئے دعوت اور وہ بھی حکمت اور مؤزت کے ساتھ دیکھو اس کے لیے بھی جو ہے اس کا مناسب طریقہ اختیار کرنا پڑے گا ہم لوگ لہٰوں لوگوں کو تمبی نہیں کرتے اسی غلط باتوں کے اوپر اور جب تمبی کرنے کے اوپر آتے ہیں تو ایسا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے متوہی شو کر کے بھاگ جاتے ہیں غفلت سے باز آیا تو جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے تو یہ بھی بہت مناسب انداز میں حضور کرم کی تربیت کیسی تھی ایک نوجوان آیا کیسا کی کو کا ہو کام کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تم اس کو گوارا کرو گے نہیں. تمہاری तुम्हारी کے ساتھ کرے تو तो کرو گے کیا نہیں تمہاری خالہ کے ساتھ کرے تو گوارہ کرو گے کہاں تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے تو گوارہ کرو گے کہاں تم بھی جس کے ساتھ की کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی خالہ ہوگی, ہوگی وہ کیسے گوارا کرے گا بس فوراً اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے آپ نے اس کے سینے کو رات مارا کہ اللہ اس کے سینے کو غل و شاپ وہ راوی کہتے اس کے بعد اس نوجوان کا تو بہار یہ طریقہ طریقہ جو ہے یہ بھی تربیت کی سنداز سے ہیں تو آپ نے تو اپنی زندگی میں ہوتا ہوتا پھر بھی بعض لوگ جو ہے مجھے حالانکہ یہ عورتیں ہمارے ہاں بچوں کو ڈرانے کے لیے جہاں کتّی بلے کتے اور بلی کا نام لیتی ہیں وہاں وہ آپ کے آس پاس تھے لیکن ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ سخت دلو ہوتے اکھڑ مزاج ہوتے تو یہ سب بھی چلے جاتے دعوت اس کے اندر بھی حکمت اور موزت کا پہلو ہونا چاہیے یعنی غلط نظریات والا آپ کی بات نہیں مانتا اور اپنی بات پر اڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی تو اس کو دلی سے جو مات کر سکے گا نا تو بہرحال کے مقاصد میں ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں امر معروف کے لیے کوئی سخت لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت بہت نرم لہجے میں بھی آپ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ منع کیا ہے نہیں حلال حرام کے مسائل. بہت ہم ہم نئی چیزیں جو آتی ہیں فوراً اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے لوگ اس میں اب تلا شکار ہو جاتے ہیں. اب ہم کیا آگاہ کرتے؟ ہم خود ہی شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس کا اہتمام اور بوجھ اور کے جو ان کے اوپر ہیں وہ ان سے اتارتے ہیں. یعنی آج کل بوجھ گا کا یہ رسوم اور رواج کا یہ معاشرے میں جو رسمیں ہوتی ہیں نہیں جہاں شادی بیاہ اور لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں نکاح نہیں ہوتے کیوں رسم ایسی ہے کہ باپ کے پاس جو ہے اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ اس معاشرے میں لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے جن چیزوں کو لحاظ کہ وہ اس کے پاس موجود ہی. آج تو رسم و رواج میں کہاں کہاں پہنچ گئے ہم پہلے ہم ہندوستان میں وہ ہندوانا کو طریقہ تھا یہاں یہاں کے طریقے اختیار کیے جا ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ ایسے آپ بزرگ حضرت شیخ رحمت اللہ اندر شادیوں کا عنوان قائم کیا ہے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کس طرح سادگی کے ساتھ کرائی اور خود کی شادی وہ آپ پڑھیے ہمیں یہ چیزیں کیا ہیں؟ بزرگوں کی حالات ہمارے لیے نمونہ ہے جملہ میں نے نقل کیا تھا تو وہ بہت اس کی اہمیت ہے تو بہرحال اور مقاصد باسط کو سامنے رکھ کر صحیح اصول کے مطابق جو آدمی دین کی اشاعت کا کام کرتا ہے وہ حقیقی معنی میں وارث الانبیاء ہے وارث الانبیاء کوئی منصب ہے نہیں جس کے اوپر ہم فخر و مباد کرائیں یہ تو بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے بڑی مصولیت ہے اور ان سارے کاموں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں اپنے قلب کی اصلاح کرائیں تو بہت اہم حضرت اور حضرت, ما پا حضرت اللہ علی پہاڑ حضرت اللہ حضرت کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ صاحب عالم تھے وہ سمجھ گئے سوال کرنے والے عالم گر عالم یعنی بنانے والے حدت पूछा رحمت اللہ نے پوچھا حدت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی مٹھائی مٹھائی والا ہوتا ہے فلانی مٹھائی فلانی ہم نے جو پڑھا نا تو وہ تو خالی ہوا جیسے مٹھائیوں کے نام کوئی پڑھے اب اس کو پوچھے کہ یہ مٹھائی اس کا ذائقہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم اور ایک دوسرا ہے جس نے یہ کتاب میں کچھ پڑھا نہیں ہے وہ سیدھا آپ کو مٹھائی سوال ہی نہیں تھا لیکن وہ جو باطنی اوصاف ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے جو مجاحد وہ کرائے گئے ہم تو باتینی اوصاف کیا چیزیں ہے وہی نہیں جانتے اسی سے بڑی تعداد تو بے خبر ہے توجہ اس کی طرف کرنے کی ضرورت ہے سہبت حاصل کرنا حضرت گم... حضرت آم... ایک صاحب نے کہ میں بڑا ہے. بہت حضرت صاحب حضرت نے ایک مولانا کا نام لیا لکھنؤ کے وہ رہنے والے تھے فلاں مولانا صاحب جو ہے آپ روزانہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کر ان کی طبیعت میں بڑا علم تھا اور بہت تحمل تو حاصل ہوا کرتے ہیں تو بہرحال ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ان سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے آج کل تو یہ ہو گیا بیت ہوتے ہیں اور وہاں شیر کے پاس جا کر وہ اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ ہمیں عزت کا مقام دیا تو مجھے پاس کھانے کے لیے بلایا اور کھانے کے لیے جب بیٹھے تو دال جو تھی وہ اس کا پیارا میری طرف بڑھا دیا کوفتے بھی تھے وہ اپنے پاس رہنے दिए उस مجلس में صاحب شہید رحمت اللہ حضرت حاجی صاحب کے پیر بھائی ہیں وہ بھی بڑے بزرگ تھے وہ بھی موجود تھے تو فرماتے انہوں نے کہا اے حاجی صاحب یہ کا پیالہ ادھر کر دو رشید احمد کو کام سے دور ہے ان کا ہاتھ قریب ہو جائے تو حضرت حاجی صاحب نے امتحان لینا تھا کہ یہ بھی کیا غنیمت ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلا رہا ہوں ورنہ چاہیے تھا کی طرح हाथ में रोटी दे देता का ये बोल करके मेरी तरफ देखा कि मेरे चेहरे के ऊपर कोई असर तो पड़ा है आपका बड़ा एहसान है की अपने साथ बिठा करते मैं तो भी नहीं। तो अब तो के जाते हैं तो वहां पर मकसद के लिए जाते हैं खिलाफत में जाए बस ये जितने बुजुर्गो की खिदमत में जाने वाले हैं उनमें से ननानवे मैं तो यूँ कहता हूँ موبائل نہیں ہے ننانوے فیصد وہ ہے تو اتنی مدت سے آپ کے یہاں آ رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں بھائی کیوں آتے ہو اس لیے آتا ہوں کہ آپ سے کچھ حاصل کروں لوگوں تک پہنچاؤں یہی تو جڑ ہے پہلے دن سے بزرگ بننے کی اور حضرت شاہ وس اللہ صاحب رحمت اللہ قابل احتراج نہیں تھی وہ تو اس نے نہیں نہیں گا حضرت آپ کا بیان تو بہت اچھا تھا یہ, یہ جملے اس کی زبان سے نکلوانے کے لیے یہ پوچھتے ہماری, ہماری کہاں کسی ملیا. تو بہرحال ضرورت ہے ح صاحب کا ایک نشارہ کا اور دوسرا دونوں میں اسی مسئلے پر بحث کیے کہ لوگ جو ہے سادہ سال تک بزرگوں کی خدمت میں آتے جاتے ہیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا اس پر ادب نے تفصیل کلام کیا ہے لیکن وہ ان کا انداز ہے دبان زیادہ مشکل ہے ابھی ابھی تازہ جو ہے ایک مولوی صاحب نے آتے وط والا جو رسالہ ہے اس کو آسان اس کی تسلیم کی میں نے ابھی اپنے یہاں سنوایا تو سب مجھے کہنے لگے کہ یہ تو بہت پہلے سے سنانا چاہیے میں نے کہا یہ پہلے تو میں بھی سنا چکا تھا تو وہ اصل رسالہ اس میں تشریح کرنی پڑتی تھی جس میں آسانی سے سمجھ جاتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ مضبوط جو آپ کی دینی خدمات کے اندر جان پیدا کر آج تو کیا ہے ایک آدمی بخاری پڑھاتا ہے حدیث پڑھاتا ہے تفسیر پڑھاتا ہے اس سے آپ پوچھیں گے آپ کی قرآن کی تلاوت روزانہ کی کتنی ہے مطالعہ مطالع. رحیم وہ ان سے تلاوت کا, کا معمول کیا تھا حضرت अपनी सारी मशगूलियतों के बावजूद रोजाना सात आठ नौ बारे की तिलावत पंद्रह बारे की तिलावत करता हूँ बहुत जवानी की बात तो हमारे बुजुर्गो के यहाँ इसका मामूलात की अदायगी का हमें तो कुरान का एक सब पड़ती और इधर पढ़ा रहे اب تو بڑا ہو گیا مجمع ہو گئے ذکر کا زمانہ گیا پھر بھی سوا لاکھ اس میں ذات کا معمول ہے اور یہ سب کیا تھا سارے دوسرے قرآن کی تلاوت مریدوں کی تربیت فتوا کے جوابات مہمانوں کی میزبانی ان سارے چیزوں کے ساتھ یہ سوالات کا معمول اور اس میں برابر بھی کمی نہیں اللہ کے ساتھ تعلق جو ہوگا قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ فیلہ فرق آپ اپنی مشغولیت سے فارغ جب ہو جائیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیے کے اندر ہے. طویلا نہیں آپ تو لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے پھر بھی اس مشہوریت کے باوجود اللہ تعالیٰ الٹھی کر حجت کرتے ہمارے سامنے تو یہ, یہ طریقہ نہیں ہے ضرورت ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے से کیا جائے اور جب تک کہ یہ नहीं होगा وہاں तक हमारी خدمات के अंदर جان نہیں پیدا ہوگی سید الحق جو وہاں 1956 میں حکومت شام نے حضرت مانا صاحب رحمت اللہ کو حیثیت سے جو ہے, کی جو ہے مقالات پیش کرنے کے لیے یہاں دعوت دی تھی جب وہاں گئے ان کے لیے فائیو اسٹار ہوٹل میں قیام کا انتظام کیا گیا تھا مولانا کہا میں تو مولوی آدمی ہوں فائیو اسٹار روٹر میں مجھے میری طبیعت نہیں لگی مجھے تو مسجد مسجد کا کوئی گجرا ہو اس میں ٹھہرا تھا اس میں اور لکھتے ہیں وہ کہ ان کے جب مقالہ کے نوجوان تھے اس وقت مولانا کہ مکانات کے لیے جب حال کے اندر آتے تھے تو شام کے بڑے بڑے علماء پہلے سے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے یہ سب کیا تھا ان کی رجوع اور انامت اللہ کا نتیجہ تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ تاثیر رکھی اسی ضمن میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے شام کے بڑے عالم تھے مسلح شیخ علی دق رکھا کہ وہ ان کے ایک مسجد کے اندر امامت کرتے تھے بشکر کی اور فجر کی نماز کے بعد تفسیر کرتے تھے قرآن کی تو کہاں پورے شہر سے لوگ جو ہے امٹ امٹ کر ان کے تفسیر میں شریک ہونے کے لیے آتے تھے مسجد تو چھوٹی تھی لوگوں کے لیے کافی نہیں تھی لوگ باہر چٹائیاں بچھا کر کے بیٹھتے تھے वो बाहर वालों को तो पूरी आवाज भी नहीं पहुंचती थी फिर भी तासी लोग करते, करते हैं बड़े बड़े निकाह बयान करते हैं अपनी तफसर के अंदर और आपको बहुत सादा अंदाज में फिर भी हमारी तफसर में वो तासी नहीं नजर आती जो آپ کی تفسیر میں ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں بیٹا اسلح کے لیے کہتا ہوں میں روزانہ رات کو تحج کے اندر پندرہ پارے قرآن پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس تفصیل سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا اس کا یہ اثر ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا ہم تعلق قائم کریں گے اتنا ہی ہمارے کام میں اللہ تبر تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور شہادت آپ کو کچھ کہنا دینا مولانا, مولانا محمد کما تو و اي لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه بنا ذا العذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والانقال والنيه والهدا اللهم يا غير ضالين ولا مضلين سلم وحرب الهدى نهيب به من احببك اپنے دین کے علم کے ساتھ نسبت کی شہادت ہے اے اللہ تیرے وہ بندے جنہوں نے تیری بارگاہ کے اندر جو خدمات مقبول ہوتی ہیں اس انداز سے دین کی جو خدمات کی ہیں اللہ ہمیں بھی وہ سلیقہ اور توفیق فرما ہمارے نقائص کمزوریاں جوراک اور احساس فرما کر اس کی اصلاح کی طرف متوجہ فرما اور ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو تیرے دین اور علم دین کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ تیرے ان مقبول بندوں سے حقیقی نسبت ہمیں عطا کے رشتہ عظیم سعادت علم کو عطا فرمائی ہے اور یہاں سے اے اللہ یہ فارغ ہو کر کے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اے اللہ تو ہدایت کا چراغ بنا خیر مغلا کی شرط اس کو بنا دے دین کی خدمت کا علم دین کی کا صدیخہ اور طریقہ فرما اخلاص دے ہمت دے حوصلہ دے،, دے،, دے،, دے،, دے اس کے لیے جن جن اوساف حمیدہ کی ضرورت ہے اللہ ان کے دلوں میں پیدا کر دے اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو جو طریقے اختیار کرنے چاہیے ان طریقوں کو اپنانے کی ان کو توفیق عطا فرما زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تو ان کی رہنمائی فرما دستگیری فرما مشکل فرما اللہ ان کو اپنے اساتذہ کے ساتھ جوڑے رکھ کر اللہ ان سے ہدایتیں حاصل کر کر کے تیرے دین کی خدمت کے اندر لگائے رکھ اللہ اور اپنے مقبول بندوں کے ساتھ دنیات کے اندر مشہور فرما اللہ اس جامعہ کو ہر نو کی ترقیات سے مالا مال فرما اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اسلامی معیار کو بلندر بلن فرما اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما <تصفح> ہر قسم کے شرور فتر بلیات سے اس جامعہ کی پوری پوری حفاظت صلی اللہ تعالیٰ مولانا محمد و لگی ہوئی ہے نا تو موسم خزاں کے اندر چاہے اس کے پتے جڑ گئے ہوں اور بالکل ڈنڈا معلوم ہوتا ہے آپ تو ہر سال یہ منظر دیکھتے ہوں گے برف باری کیا موقع پر کہ سارے درختوں کے پتے گر کر کے درخت خالی ڈنڈے نظر آتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد پھر وہی وہ درخت سے الگ ہو گئی چاہے اس کو تم پانی میں بھی ڈال دو تو ابھی وہ پتے اس کے باقی رہنے والے نہیں ہیں تو حقیقت تو یہ ہے آپ اپنے اساتذہ سے جڑے رہیں ہمارے اکابر کو اللہ تعالی نے جو خدمت کا سلیقہ اور جو مسلک معتدل عطا فرما اس پر بھی قائم رہنے کی ضرورت ہے آج کل ہمارے نو فاردین ہی جو ہیں وہ لوگوں کے بہکاو میں آ کر پتہ نہیں کس کس چیزوں کا کن کن چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے بھی خاص اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے